قرآن مجید کی بارہویں سورت ایک سو گیارہ آیات ہیں کل جس میں سب سے پہلے نزول قرآن کا مقصد اس کے بعد قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اور پھر اختتامیہ تو قرآن جو ہے اس میں کہتا ہے کہ قرآن پر غور کیا جائے اور یہ جو قصہ پھر بیان ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ایک سچا قصہ ہے اور اس سے عبرت حاصل کی جائے اس قصے میں بھی بے تحاشا ہمارے پاس کچھ باتیں ہیں جو مشہور ہو گئی ہیں جن کا کوئی ثبوت قرآن سے یا حدیث سے ہمیں نہیں ملتا قصہ شروع جو ہوا ہے وہ اس طرح سے شروع ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ چاند ہے اور سورج ہے اور گیارہ ستارے ہیں جو انہیں سجدہ کر رہے ہیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کسی قسم کا سجدہ کسی کو بھی جائز نہیں ہے سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے انہوں نے یہ خواب جو تھا یہ اپنے والد کو سنایا ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام وہ خود بھی ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں نبی ہیں تو انہوں نے خاص طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ یہ خواب جو ہے ان کا تذکرہ بھائیوں سے مت کرنا اصل میں انہیں پتہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ ان سے حسد کرتے ہیں لیکن بہرحال یہ حسد جو ہے یہ رنگ لایا اور ان بھائیوں نے بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جا کر ایک کنویں میں پھینک دیا اور اپنے والد کے پاس ایک خون لگی کمیز جو ہے وہ لے کر آئے اور کہا کہ یہ یوسف کی کمیز ہے اور یوسف کو تو بھیڑے نے کھا لیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طرح سے بچایا کہ قافلہ جو تھا تجارتی وہ گزر رہا تھا فلسطین سے مصر وہ ان کو لے گیا اس کنویں سے نکال کر اور وہاں پہ بطور غلام ان کو بیچ دیا پرانے زمانے میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اکثر اوقات لوگ جو ہیں راہ چلتے لوگوں کو اٹھا لیتے تھے اور بطور غلام بیچ دیا کرتے تھے دین اسلام کا جو غلام کا اور باندی کا اور کنیز کا تصور ہے وہ, وہ نہیں ہے جو پرانے زمانے میں ہمیں نظر آتا ہے یا آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں آج موقع نہیں ہے پھر کسی وقت اس موضوع پہ گفتگو کرے اب وہاں پہ ایک امیر شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اس کے بارے میں عام طور پہ انہیں والی مصر بھی کہہ دیا جاتا ہے اس نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ یہ جو بچہ ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اس کا خیال رکھو اب حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے تو امیر کی جو بیوی تھی اس کی نیت کچھ خراب ہو گئی اس نے بڑی کوشش کی حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر اکسانے کی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ہے کہ ایک تو پیغمبر ہیں نبی ہیں نبی ویسے ہی معصوم ہوتا ہے اور کسی قسم کا گناہ سرزد ہونا اسے دانستہ یا نادانستہ ممکن ہی نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بچتے رہے اور بالاہر اس عورت کا سارا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا کہ اصل میں تو قصور حضرت یوسف علیہ السلام کا نہیں ہے بلکہ قصور جو ہے وہ تو اس عورت کا ہے جو ان کی سہیلیاں تھیں انہوں نے مذاق اڑایا کہ تم ایک اتنے بڑے خاندان کی ہو کر تو ایک غلام پر تمہاری نظر ہے تو یہ ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ اس عورت نے یہ کیا کہ ان اپنی سہیلیوں کو بلایا ان کے آگے پھل رکھے اور چھری رکھی اور جس وقت وہ چھری سے پھل کاٹ رہی تھی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے صرف گزار دیا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو تھا وہ اتنا روب اور دبدبا تھا کہ ان خواتین کو پتہ نہیں چلا اور وہ پھل کاٹتے کاٹتے انہوں نے اپنی اُنگلیاں بھی کاٹ لائی یہ جو عورت ہے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باقاعدہ دھمکی دی کہ وہ اس کی بات مان لے اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کو جیل میں بھیج دیا جائے گا حوالات میں بھیج دیا جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام یہاں بھی ثابت قدم رہے اور انہوں نے قید منظور کر لی اور انہوں نے خود چاہا کہ مجھے قید کر دیا جائے تاکہ میں اس امتحان سے دور ہو جاؤں اور اس عورت کے شر سے جو ہے وہ دور ہو جاؤں اب وہ بے گناہ ہونے کے باوجود حوالات میں چلے گئے لیکن اعلیٰ بات جو ہے وہ ہمیں نظر آتی کہ جو اللہ کا نیک پرہیزگار ہوتا ہے وہ چاہے دنیا میں ہو چاہے حوالات میں ہو وہ توحید اور دعوت اور ذکر جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا کسی کے حوالات پہنچ جانے سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ واقعی بہت ہی کوئی گناہگار شخص ہے ہمارے ہاں بھی ایسے بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں سالوں لوگ جو ہے وہ قید بھگتتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو بے گناہ تھے لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں اتنی برائی بھری ہوئی ہے کہ وہ اس کو اور اس کے اہل خانہ کو اور اس کی اولاد کو ثابت اگر ہو بھی جائے وہ بے گناہ ہے تو آخری دم تک جو ہے جینے نہیں دیتے اور تانا رکھتے ہیں ان پر یہ نہیں سمجھتے کہ روز قیامت اپنے لیے کتنی بڑی آگ اکٹھی کر رہے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حوالات میں بھی جیل میں بھی تبلیغ جاری رکھی توحید اور دعوت ذکر یہ وہاں پہ بھی معاملہ چلتا رہا وہاں پہ رفاقت کی دعوت بھی دی اور خواب کی تعبیر بھی بتائی ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ تو جیل سے چھوٹ گیا تو جو چھوٹا اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تمہیں موقع ملے تو بادشاہ سے میرا تذکرہ کر دینا جس کے پاس تم جا کر ملازمت کرو گے اب وہ شخص بھول گیا اور پھر کچھ عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حوالات میں رہنا پڑا لیکن پھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اہل دربار سے تعبیر پوچھی اس وقت اس ملازم کو یاد آیا حضرت یوسف علیہ السلام کا تو اس نے بادشاہ کو بتایا کہ بھئی یہ میرے پاس وہاں حوالات میں ایک ساتھ تھے وہ صحیح تعبیر بتا سکتے ثابت ہو چکا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے اور اس عورت نے حضرت یوسف پر الزام لگایا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے باقاعدہ باہر حوالات سے آنے کے ل... سے انکار کر دیا کہ میں تب باہر آؤں گا جب میرے جھوٹے الزام سے برات کا اعلان نہیں ہو جاتا اس عورت نے اپنی غلطی تسلیم کی حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اقرار کیا تب حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے چھوٹ کر مصر کے وہاں پہ ان کو حکمرانی جو ہے وہ مل گئی اب یہ ہوا کہ فلسطین میں قحط پڑ گیا بڑا مختصر انداز میں ہم سارا قصہ کر رہے ہیں اور آخر میں چند ایک باتیں بڑی عجیب کروں گا تو اس قحد کی وجہ سے جو برادران یوسف تھے وہ آئے اور انہوں نے غلہ مانگا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا لیکن وہ نہیں پہچان سکے حضرت یوسف نے ان کے ساتھ احسان کیا ان کو غلہ دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کے نا بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے یعنی ایک ہی ماں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک سے زیادہ چونکہ زوجہ رہی تھی تو ان کے اسی طریقے سے تو ایک بیگم سے یہ دو بھائی تھے بنیامین اور یوسف اور بنیامین سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی محبت تھی تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کے بھائیوں نے کہا کہ اگلی دفعہ ہمیں جانا ہے اور بنیامین کو ساتھ لے کر جانا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ تھوڑی سی گڑبڑ معلوم ہوئی انہوں نے منع کیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑی پختہ قسم کی بڑی پکی قسم کی قسم کھائی اور ان کو منا لیا اور بنیامین کو لے کر مشرا آ گئے جب وہ یہاں آ گئے تو ایک تدبیر کی حضرت یوسف علیہ السلام نے اور اپنے بھائی کو بنیامین کو روک لیا اچھا اب وہ جو قصہ ہے اس میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے روکا وہ طریقہ جو ہے وہ غیر اخلاقی تھا اور وہ تو مناسب نہیں تھا وہ تو ایک عام آدمی کے لیے وہ مناسب نہیں ہے یوسف علیہ السلام تو پھر ایک نبی ہیں وغیرہ وغیرہ اللہ ایک چیز ذہن میں رکھیں نبی جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کرتا اللہ کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہیں کرتا دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس زمانے کے حساب سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کو کچھ اور مطلب سمجھ میں آتا ہے آج کے زمانے کے حساب سے دیکھتے ہیں تو آج آپ کو اس کا مطلب کچھ اور سمجھ میں آتا ہے مثلا آج سے صرف دو نسل پہلے چلے جائیں تو جیسے ہی بلوغت ہوتی تھی شادی ہو جاتی تھی ہمارے والدین جو ہیں ان میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ ہماری والدہ کی عمر شاید صرف بارہ سال تھی اور والد صاحب کی عمر صرف شاید تیرہ سال تھی یا چودہ سال تھی اور ان کی شادیاں ہو گئی جیسی بلوغت ہوئی شادی ہو گئی آج کے زمانے میں 18 سال سے کم کی عمر میں شادی کی بات کریں تو حکومت پکڑ کے گرفتار کر لیتی ہے آپ کو اب اگر کوئی آج کے حساب سے سوچ کے کہ یہ جو بڑا ظلم ہے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی اس وقت کے قانون کے مطابق بات کرنی چاہیے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو قوانین دین اسلام نے ہمیں مقرر کر دیے ہیں حزم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں چونکہ حزیکم صلی اللہ علیہ وسلم خواتم نبی ہے آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا کسی نئی شریعت نے نہیں آنا وہ قوانین اب تا قیامت تبدیل نہیں ہو سکتے حالات جیسے مرضی تبدیل ہو جائیں وہ حالات کی خرابی ضرور ہو سکتی ہے لیکن دین کے قانون کی خرابی نہیں ہو سکتی دین حضرت عدم علیہ السلام سے صلی اللہ علیہ وسلم تک تکمیل تک پہنچا ہے تو مختلف منزلوں میں پہنچا ہے اس لیے اس میں بیچ میں بہت سے ایسے معاملات آپ کو ملیں گے جو اب بظاہر آپ کو لگتے ہیں کہ یہ تو مناسب نہیں تھے لیکن اس وقت دیکھا جائے تو وہ مناسب تھے اب یہ ہوا کہ جو بھائی تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا واپس گئے حضرت یاقوب علیہ السلام سے ذکر کیا اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا تو آپ نے پھر ایک صبر کو بھی صبر جمیل کہا گیا انہوں نے بیٹوں کو کہا کہ نہیں تم واپس جاؤ اور واپس جا کے بھائی کو تلاش کرو وہ پھر واپس گئے یہ تیسرا موقع تھا جب وہ مصر واپس گئی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے اور پھر ان سے احسان طلب کیا اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور انہوں نے بتا دیا کہ میں ہی یوسف ہوں اور تب بھائیوں نے ان سے باقاعدہ معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کمیز دی کہ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈال دینا اس سے وہ رو رو کے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی اور محبت میں ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی بینائی چلی گئی تھی تو وہ جب کمیز ڈالو گے انہوں نے کہا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی ایسے ہی ہوا جب وہ واپس پہنچے تو سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی اللہ اللہ اب معجزات کے معاملات کو یہاں بھی سمجھیں آپ کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی اور جس وقت اللہ چاہتا ہے اس وقت ہوتا ہے یعنی ابھی کمیز آئی ہے اور ایک نبی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے ہاں انبیاء بیا اکرام علیہ السلام کے لیے اس نظام میں تھوڑا سا انداز مختلف ہے اور عوام کے معاملے میں وہ انداز تھوڑا سا مختلف ہے اس پہ پھر کسی وقت انشاءاللہ بات اب جب وہ کمیز ڈالی گئی تھی ان کی بینائی واپس آ گئی آنکھیں ان کی ٹھیک ہو گئی برادرانی یوسف نے اپنے والد سے بھی معافی مانگی اور انہوں نے بتایا کہ اصل میں ہم نے یہ کیا تھا والد نے ان سب کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کی پھر تمام بھائی اپنے والد اپنی والدہ اور اپنے خاندان ظاہر جو شادی شدہ تھے ان کی بیویاں ان کے بچے سب کے ساتھ مستقل ہجرت کر کے وہ مصر منتقل ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنی والدہ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا متی ہو گئے اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ چاند سورج گیارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں چاند سورج ماں باپ ہو گئے اور گیارہ ستارے ان کے بھائی ہو گئے اور اس موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کی نوازا اللہ ہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا بلی ہے ان کا سرپرست ہے اور انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بندگی کی حالت میں موت دینا اور نیک لوگوں میں شامل کرنا یہ دیکھیں نبی جو ہے حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں نبی ہوں لیکن اس کے باوجود جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح موجود ہے کہ میں روزانہ سو سے زیادہ استغفار کرتا ہوں یا ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں جبکہ یہ بات طے ہے کہ نبی معصوم ہے اور نبی معصوم اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ تو اللہ کے حبیب ہیں آخری نبی ہیں تو پھر استغفار کا معاملہ اس میں ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں تو نبی جو دعا کرتا ہے وہ دعا بنیادی طور پر امت کی تربیت بھی اس میں ایک خاص مقصد ہوتا ہے امت کو بھی پتا چلے کہ کس طرح سے مجھے دعا کرنی چاہیے یہاں پہ دو, دو تین باتیں بڑی دلچسپی ایک تو بچپن میں ہم نے بھی سنا کہ وہ جو والے مصر تھا یا امیر شہر تھا اس کی بیوی کا نام زلی بتایا جاتا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا آپ نے بھی بچپن میں سنا اس کا نام قرآن سے یا کسی معتبر حدیث سے یا کسی معتبر روایت جو کسی صحابی سے آ رہی ہو رضی اللہ تعالی ہو ثابت نہیں ہے یہ نام کہاں سے آیا ہمیں کوئی پتہ نہیں اگر آپ اسرائیلیات کی بات کریں کیونکہ ہماری تفاصیر میں اسرائیلیات بہت زیادہ ہے اسی لیے عوام جب تفسیر پڑھنے کی بات کرتی ہے ہم سے مشورہ کرتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خود سے تفصیل پڑھنے کے بجائے کچھ وقت نکالیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں تاکہ ہم بتاتے جائیں کہ یہ چیز اسرائیلیات میں سے ہے یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے تاکہ غلط فہمی کا امکان پیدا نہ ہو ہاں اگر اسرائیلیات میں سے بھی کوئی روایت جو ہے ہماری کسی مستد روایت سے ٹکراتی نہ ہو تو ہم بطور امکان اس کو قبول کر لیتے ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں کوئی مسئلہ नहीं ہے ہم بطور امکان قبول کرتے ہیں لیکن شرط کیا ہے کہ ہماری کسی قرآن کی آیت سے کسی صحیح حسن متواتر حدیث سے کسی صحیح حسن متواتر روایت جو کسی صحابی سے آ رہی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بطور امکان قبول کرنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں تو اسرائیلیات میں بھی یہ نام زلیخا موجود نہیں ہے وہاں پہ جو نام ہے وہ بڑا عجیب سا نام ہے مجھے تو خیر مجھ سے تو وہ تلفظ بھی اس کا ادا نہیں ہوتا اور زمانے کے نام عجیب ہی ہوتے تھے اور پرانے زمانے کے نام لے گئے جی بطلی موس نام تھا،, فیل نام تھا اسی طرح کہ اس کا بھی کوئی عجیب صحیح نام ہے والد مصر کا نام بھی اسرائیلیات میں دیا دیا کا نام بھی دیا سو یہ کہیں سے ہماری کسی مستند روایت سے قرآن سے کہیں سے کوئی نام ثابت نہیں ہے دوسرا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بعد میں زلحہ جو تھی اس نے توبہ کی اس نے ایمان قبول کیا پھر دعا ہوئی تو دعا کے نتیجے میں اس کا بڑھاپا ختم ہو گیا وہ دوبارہ جوان ہو گئی اور انتہائی خوبصورت ہو گئی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی شادی ہو گئی اس واقعے کی بھی کوئی اصل کہیں ہمیں ابھی تک نہیں ملی اور یہاں بھی اگر آپ اسرائیلیات میں واپس چلے جائیں تو اسرائیلیات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے امیر شہر کی بیٹی سے شادی کی تھی بیوی سے شادی نہیں کی تھی تو اگر اسرائیلیات کو بھی مان لیا جائے تو وہ اس عورت سے شادی نہیں ہے اس کی بیٹی سے شادی ہے اور اس پہ کچھ اہل حدیث حضرات نے رائے دی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ صدیوں سے واقعہ بار بار بیان ہوتے ہوتے ہوتے کہیں بیچ میں تھوڑا بہت چیزیں جو ہے نا واپس میں خلط ملط ہو گئی ہیں اور امیر شہر کی بیٹی سے شادی کی بجائے غلطی سے اس کی بیوی سے شادی کی بات آ گئی کہ وہ بہت بڑھی ہو گئی تھی اور وہ بیوہ تھی اور پھر دوبارہ وہ جوان ہو گئی اور انتہائی خوبصورت ہو گئی اور یوسف علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے یہ ہمارے یہاں مشہور ہے اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہمارے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے متعلق بھی مشہور ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی قصص سلقرآن ہیں ان کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھا جائے اور جو جو چیز قرآن سے ثابت ہے اس کی نشاندہی کی جائے اور اسی طرح جو بھی اس کے اندر روایات پیش کی گئی ہیں ان کا بھی بیان آ جائے کہ یہ روایت صحیح ہے یہ روایت حسن ہے یہ متواتر ہے یہ ضعیف ہے اس پہ وضع کا الزام ہے وضع کا الزام مطلب گھڑی ہوئی ہے جھوٹی ہے وضع کا الزام ہے یہ اسرائیلیات سے آئی ہے بڑا ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس پہ کام ہو اور ہم نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اس قسم کے کام عربی میں ہوئے ضرور ہیں لیکن ہمارے یہاں تراجم جو ہوئے ہیں یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جو اس طرح کی تحقیق ہوئی ہے ان کے تراجم نہیں ہوئے ہیں اصل چیز کے تراجم ہو گئے جس کی وجہ سے اس طرح کے قصے بیچ میں شامل ہو گئے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں اس سارے واقعے کو اگر دیکھا جائے تو اس میں تین چار باتیں سمجھ میں آتی ہیں ایک تو یہ سمجھ میں آتی ہیں کہ اتنا بڑا گناہ اتنا شدید کوتای کے باوجود باپ نے اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا اللہ تبارک و تعالی سے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں لیکن ہم اگر کسی سے کوئی کوتا ہو ہوگی تو ہم اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں وہ پنجابی رہے کہ رب تو معاف کر دینا بندہ ہی معاف نہیں کرتا دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں اللہ سے یہ ضرور ایمان رکھیں کہ وہ مغفرت مانگیں گے تو مغفرت دے گا ہمیں معاف کرے گا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اپنے ارد گرد اپنے دوست احباب یا جاننے والے یا نہ جاننے والے کسی کسی نے نے دانستہ دانستہ ہمیں تنگ کیا، کسی نے نا دانستہ تنگ کیا کیا اگر ہم اس کو معاف کریں گے تو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے پچھلے دنوں ایک صاحب کا ہمیں پتہ چلا کہ وہ چالیس پچاس سال بعد ان کی قبر کسی وجہ سے بیٹھ گئی تو اندر جسم سلامت تھا اور خوشبو آ رہی تھی ماشاء اللہ لاہور کے اندر قبرستان میں تو جو گورکھن تھا اس نے ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا تو ان کے بیٹے سے رابطہ چالیس سال بعد قبر کھل گئی ہے گری ہے تو اندر جسم مبارک ابھی تک سلامت ہے اور خوشبوئیں آ رہی ہیں انہوں نے کہا جی کچھ نہیں کرتے تھے فرائض واجبات پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کے علاوہ حسن اخلاق پتا چلتا تھا دو دوست لڑ پڑے ہیں ان میں صلاح کرانے کتنا بڑا انعام دیا اس شخص کو کہ تیس چالیس سال بعد اس دنیا میں یا بھی پچھلے پانچ دس سالوں میں وہ قبر کھلی ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے اللہ نے ایک سبق سامنے رکھ دیا اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک رکھیں بزرگان دین نے جو اتنا اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا وہ ان کی شباری تو تھی ان کے وظائف تھے ان کا علم حاصل کرنا تھا وہ علم آگے بانٹنا تھا ایک اور چیز تھی اور وہ تھی خدمت خلق بزرگان دین کا یہاں تک کہنا ہے کہ بہت اعلیٰ بات ہے کہ روزانہ انسان سونے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اگر کسی نے مجھ سے کوئی آج زیادتی کی ہے چاہے وہ جان بوجھ کے کی ہے چاہے نادانستگی میں کی ہے میں تیری رضا کے خاطر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے خاطر اور ان کے آگے صرف روح ہونے کی خاطر ان سب کو معاف کرتا ہوں یا اللہ اور تجھ سے ارتجا کرتا ہوں کہ میرے اس عمل کو قبول فرما کر مجھ سے جو کتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ مجھے بھی معاف کرتا ہوں. یہ نسخہ ہے کہ آج سے 40 سال بعد ہماری آپ کی قبر بھی اگ تو وہ بھی شاید زندہ سلامت جسم ہو اور شاید اس سے بھی خوشگویں اٹھتی ہیں خلق اور خلق میں صرف انسان نہیں آتے خلق کہا ہے ہم نے خدمت انسان نہیں کہا اور صرف خدمت مسلمان بھی نہیں کہا یہ جب مشکلات آتی ہیں تو اکثر بینر لگ جاتی ہیں عاشقانِ رسول کی مدد کے لیے آگے بڑھئے ساری عمت کی مدد کے لیے آگے کیوں نہ بڑھئے بنی نو انسان کی خدمت کے لیے آگے کیوں نہ بڑھئے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے اس دنیا میں اس کے رحمان کی صفت کیا ہے وہ ہر ایک پہ رحم کرتا ہے چاہے وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ مومنین میں سے ہے چاہے وہ محسنین میں سے ہے چاہے وہ عبادت گزار ہے چاہے وہ عبادت گزار نہیں ہے وہ سب پہ رحم کرتا ہے روز قیامت کا جو معاملہ ہے وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے مطابق ہوگا کے کے مطابق جو ہے وہ انعام دیا جائے گا یا سزا دی جائے گی لیکن دنیا میں اللہ سب کو نوازتا ہے حاجم عین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا انہوں نے کہا جی ایک اللہ کے ولی کو سورج کی طرح ہونا چاہیے کہ وہ جب روشنی دیتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ روشنی کس پہ پڑ رہی ہے روشنی مسلمان پہ پڑھ رہی ہے یا کافر پہ پڑ رہی ہے انسان پہ پڑ رہی ہے یا جانور پہ پڑ رہی ہے یا کسی پودے پہ پڑ رہی ہے یا کسی پھول پہ پڑ رہی ہے اس کو نہیں دیکھتا اس کو مقصد صرف اور صرف کس سے ہوتا ہے رحم دلی سے مقصد ہوتا ہے تو تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کے والد صاحب نے معاف کر دیا حالانکہ اتنے سال بےچارے اتنی ازیت میں رہے تکلیف میں رہے اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ان کے بیٹے جو تھے ان کے جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور معافی مانگی یہ بھی بہت بڑی بات پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ شدید ازیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و کرام سے بھی نوازا اگر آج ہم تکلیف میں ہیں اللہ سے رجوع کریں کل ہماری اللہ تکلیف دور کرے گا ہمیں بہتر بہتری دے گا انشاءاللہ لیکن انسان کیا کرتا ہے انسان مایوس ہی ہو پا جاتا. یہ بڑی غلط بات اس کے علاوہ سب سے آخر میں جو اختتامیہ ہے تو مشرقین مکہ جو ہے اور تمام جو اقوام عالم ہیں ان سے پھر مطالبہ کیا گیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو قصہ ہے اس سے عبرت حاصل کریں نصیحت حاصل کریں قریش کو بھی باقاعدہ دھمکی دی گئی کہ بھئی عذاب جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں مشرقین مکہ کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ سلوک تھا وہ سمجھ لیں یوسف جیسے ہی تھا کیونکہ تھے تو وہی قبیلہ سارے قریش ہی تھے تو قریش کے لوگ ہی ان پہ ظلم بھی کر رہے تھے اور تین سال تک جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں تین سال جو محصور رہے اس میں کتنی اذیتیں انہیں سہنی پڑی یہاں تک کہ ان کی محبوب زوجہ ہماری ام المن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا وصال جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوا اور مشرقین کو یہ بھی بات واضح طور پہ بتا دیے کہ ماضی میں بھی جتنے پیغمبر ہوئے وہ انسان ہی ہوئے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے یہ پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے یہ اللہ کا پیغام کیسے لا سکتا ہے اللہ تو ان کو کہا گیا کہ سارے پیغمبر جو تھے وہ انسان ہی تھے اس لیے حکم <سلام> صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دورہ درمیان اپنی طرح انسان جب دیکھتے ہیں تو اس کے باوجود ان کو رسول تسلیم کرنا چاہیے غور و فکر سے کام لینا چاہیے اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو عقل استعمال کر کے قرآن پر ایمان کو لانا چاہیے اور قرآن جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اکثر اس بات پہ بحث ہوتی ہے کہ یہ جو کہہ دیا کہ جی ہماری طرح کے انسان دیکھیں نبی جو ہوتا ہے اس کی شخصیت کے کئی پہلو ہوتے ہیں کئی پرت ہوتے ہیں جو کافر ہے اس کے ساتھ جب بات ہوگی تو اس کے ذہن کے مطابق بات ہوگی جو ایمان والا ہے جب اس کے ساتھ بات ہوگی تو اس کے ذہن اور عقیدے کے مطابق بات ہوگی اس لیے اس میں کوئی ایسی وہ جسے کہتے ہیں تشویش والی بات نہیں ہے ایسا کہہ دینا یا ایسا سن دینا قرآن مجید نے بار بار جو کفار کو اور مشرقین کو اسی لیے کہا کہ بھی تمہارے درمیان تمہاری طرح کا انسان ہے ذکر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک موقع پہ کہا گیا کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں لیکن جب صحابہ کی بات آئی تو کیا کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہے تو اس لیے چیزوں کو اس کے تناظر میں دیکھنا سیکھیں خام خا الفاظ کو پکڑ کے غصہ نہ کریں مومن کے لیے ان کے کیا پرت ہیں کیا پہلو ہیں کفار کے لیے ان کے کیا پرت ہیں کیا پہلو ہیں اس کے حساب سے چیز کو دیکھنا چاہیے ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھ کے دیکھنا چاہیے ورنہ لڑائی جھگڑائی بڑھتا اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے قرآن کا فہم عطا فرمائے آمین اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علی خیر خلقی ہی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابی ہی اجمعین برحمت کا یا رحم الرحمین